wwwat the revival of iman <laughs>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 قل هذه سبيلي أدرم إلى الله ألا بصيرة إذ أنا ومن اتبعني وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فعمل صالحا وقال إنني من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 اور ٹیلا راستہ جو ہے وہ ہے مالین والا راستہ سیدھا راستہ انام کا عالمی والا راستہ جس پر خدا کا انعام ملتا ہے اور بڑے میں بڑا انعام خدا کی رضا ہے اور ٹیلا راستہ جو ہے وہ مغدوب علیم والا راستہ ہے بہت مختصر سی بات یہ کہ سیدھا راستہ دین والا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 کہ وہ پولیس کمشنر کی اور پستول کی طاقت کو جانتا نہیں ہے ماں کی طاقت اور چاچی کی طاقت کو جانتا ہے اس لیے ڈرتا ہے اس سے نہیں ڈرتا بالکل یہ ہمارا حال ہے کہ بہت بڑا ٹرک لوہے سے بھرا ہوا جب چلتا ہے سامنے ایک لال بتی آ گئی تو وہ ڈرائیور اس لال بتی کو دیکھ کر ٹرک کو کھڑا کر دیتا ہے کیوں حالانکہ وہ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 یہ بھائی ہماری تعلیم کے حقوں میں یہ بات ہوتی ہے تعلیم بھی ہمارے حلقے ہوتے ہیں تبدیل میں اور وہی حلقے تمہیں جا کے اپنے گھر میں اتنی عورتوں کے اندر کرنے ہیں جس کی تاکہ دعا کرتی ہے مکانی کا مکانی کا آپ وہ سنتے رہتے مکانی کام کے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بار بار بار بار بار بار یہ چیزیں ہمارے مذاکرے میں آ جائیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے فروغ کو ڈھیل کتنی دے دی تو فروغ کو اتنا بڑا بگلا اور کاروبار گھر اور سارا دے دیا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 تمہاری تقریروں میں جو تم یہ کہتے ہو کہ چین کے ساتھ برکت ہے بے دینی کے ساتھ برکت نہیں لیکن ہمارے کہ جس دن سے آپ نے دکان میں قدم رکھا ہے اتنی برکت ہوئی جس کی کوئی حد نہیں پوچھا گیا کیا برکت تمہیں ہم نہیں پہنچو گئے پوچھا گیا کوئی حکم تو خدا کا نہیں ٹوٹتا اس نے تمہاری ساتھ یہ بات تو تم کرو میں اس دور کے اندر تو ایسا دورانی ماد سود ہے جھوٹ ہے رشوت ہے है ہے امن ہے خیانت ہے سب کچھ ہے دیر بھی برکت ہے میں تمہاری بزرگی کا کائم ہو چکا بہت بڑے بزرگ ہوں اللہ والے ہوں पैरों میں تمہاری بہت برکت ہے اب جس کو بزرگ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پیروں میں اتنی برکت نہیں جو بد کی نہوست کو صاف کرتے کہ بھائی بولے کچھ بھی کہتے ہو میں آپ کو چھپاتے ہو گجڑی میں لال ہو گجڑی میں لال تو پہچانتا نہیں ہے تمہیں اور پہچان میں دیتے بھی نہیں وہ بزرگ اور وہ بیچارہ کہنے والا ہی کہتا ہے کہ میرے بھائی دیکھ نافرمانی کے ساتھ کبھی برکت نہیں ہو سکتی اسے لے کے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 ایک تو آمدنی سلیمان علیہ السلام کی تھی وہ بھی زیادہ پر ایک آمدنی قارون کی تھی وہ بھی زیادہ سلیمان السلام کی آمدنی برکت کیا فرما برداری کے ساتھ تھی اور قارون کی آمدنی محلت کیوں کہ کے ساتھ تھی تو آدمی دیکھ لیں کہ میری آمدنی برکت ہے یا محلت محلت کو کی کیا معنی؟ ڈیل دینا ڈھیل دینے کا کیا, کیا معنی? اخیر میں جا کے پکڑا گیا یاد رکھی ہوئی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 بالکل مت گبرائی ان بالکل پکڑ نہیں ہوگی لائن بدل دیا بالکل مت گبرائی تھی تم لوگ کے مالی صاحب نے آگے انگلینڈ میں گھبروا دیا بالکل نہیں ان شاء اللہ بہت آسان راستہ ہے لائن بدل دی ڈینجر لائن چھوڑ کے کلیئر لائن بنا آ جاؤ سیدھی بات لال بتی ہے تو رک جاؤ ہری بتی ہے چل دے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں اس راستے پر چلو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 قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کا کھل جانا دنیا کے اندر سکون کا مل جانا ساری باتیں اتنی آسان ہیں جس کی کوئی حد نہیں صرف ایک بات آدمی کر لیں لائن بدل دیں ہم لوگ سارے طے دیں کہ ہمیں لائن بدلنی ہے لائن بدلنے کے کیا مانا مغدوب عالیہ والی اگر لائن پر ہے تو انامت عالیہ والی لائن پر آ جانا جی سیدھی جی بات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 بلکہ جتنے انسان بس رہے ہیں وہ سارے سیدھی لائن پر آئیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے لئے پہلا انتظام تو خدا کا تھا نبیوں کا بھیجنا یہ پہلا انتظام تھا اللہ تعالی نبیوں کو بھیجتے تھے اور وہ نبی محنت کرتے تھے دعوت دیتے تھے دین پھیلاتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کا آنا ہو چکا ہے بند تو اب وہ نبیوں والا کام کون کرے وہ بھی ہمارے ٹوریزم میں آیا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 دین کی خدمت کرنے کی اور دین کی خدمت میں دو کام یاد رہنا میں جب دین کی خدمت کہوں تو دو باتیں یاد رہنا ایک اپنی ذات سے دین پر چلنا جس کا نام ہے عبادت اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو دین پر چلانے کی محنت کرنا اس کا نام ہے دادا تو آپ بھول پہ نہیں جاؤ گے آپ لوگوں کا حادثہ کمزور تو نہیں اسے یاد رکھنا دیکھو میرا بس ضائع مت کرنا مجھے بار بار ہندی کی چند مت کراؤ مہربانی کر کے دین کی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 اور بے دین آدمی جو دنیا میں جتنی لذتیں لیتا ہے بےدینی پر موت کے وقت میں فرشتہ آ کر جو تکلیف پہنچائے گا سکائے پیدا تب اب پتہ مل ملائی کا کیا حال ہوگا تیرا جب فرشتے تیرے چہرے پر مار رہے ہوں گے تیری کمر پر مار رہے ہوں گے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 پوری دنیا کی زندگی کیا ہے دھوکا اللہ نے کہہ دیا اور موت کیا ہے تمتا نیند ہو تی موت کی سکرات حقیقت کو لے کر آئی موت پر حقیقت سامنے آ گئی ان دو باتوں کو یاد ہے اب آگے چلو دونوں منظر میں الگ مختصر مختصر دین کے ساتھ زندگی پر تکلیفیں اٹھائی موت آئی فرشتوں نے خوشنما منظر دکھایا خوشخبریاں سنائیں خبر میں لے گئے تین سوال ہوئے تینوں کے جواب اس کے لیے آسان ہو گیا جنت کی کھڑکی کھول دی گئی جنت کے بچھو نے بچھا دیے گئے جنت کے کپڑے پہنا دیے گئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی اور قیامت سوتا رہا قیامت کا دین آیا ایک دم سے قبر سے اٹھا اور ایک دم سے عرش کے سائے کے نیچے پہنچ گیا اور وہاں پر دسترخان نچھا ہوا تھا نعمتیں رکھی ہوئی تھی اسے اس کا دھال ناشتہ ہو گیا اب اس کے بعد حوض کوثر پر جا کر پانی پیا برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا رشک سے زیادہ خوشبودار دودھ سے زیادہ سفید پلانے والے حضور پاک صل اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہوں گے پیاس کبھی لگے گی نہیں آمال نامہ آمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ ملا نیکیاں پھیولی گئی تو وزمدار نکلی حساب لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے اب فرشت کہتے ہیں سلام اللہ پدوہا خالدین فرشتے کہیں گے سلام علیکم پاک آدمی ہو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤں جنت صرف پاک لوگوں کے لیے ہے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 بھوکا بھی رکھا جاتا ہے پیسہ بھی رکھا جاتا ہے بد مزہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے کڑوی دوا بھی, بھی پلائی جاتی ہے تو جہنم میں ساری تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد جب پاک صاف ہو جائے گا حتیٰ خس ریو بند او جب بالکل پاک صاف ہو گیا تو اسے نہ رہوں گی دکھو یہ جنت تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہو جائے گی اب رہے کافر تو ان کے لیے جہنم قید آنا ہے ان کے لیے شفا خانہ نہیں ان کے لیے قید خانہ ہے ان کی کفر کی اور شرک کی بیماری ایسی ڈینجر بیماری ہے کہ زند... ہمیشہ جہنم میں جلنے کے باوجود بھی وہ جنت پہ جانے کے لائق نہیں بنیں گے جیسے ہمارے یہاں ہم دنیا میں کینسر کی بیماری ہوتی ہے اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کینسر کی بیماری کا علاج ہمیں ڈاکٹروں کے ہاتھ نہ آیا خدا کے نزدیک تو ہے لیکن ابھی ڈا... ڈاکٹروں اور حکیموں کے ہاتھ نہیں آیا شی یہ روحانی کینسر کی بیماری کافروں کا جہنم میں جانا بطور تہذیب کے ہے اور مسلمان کا جہنم میں جانا بطور تہذیب کے ہے آسان سا مثال سونے کے اندر کھوٹ ملا ہے کسی برتن میں رکھ کے نیچے آگ جلائے گا وہ سونا پہلایا تو گرم تو ہوتا ہے سونا بھی لیکن وہ نکھارنے کے لیے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 کافر کا جہنم میں جانا جو ہوتا ہے یہ جلے کے لیے جانا ہوتا ہے اور مسلمان کا جہنم میں جانا نکھرنے کے لیے جانا ہوتا ہے ساری تکلیف اٹھا کے نکھرتا اور نکھر کے جب بالکل روحانی دیواری سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کو ایک نہر میں داخل کر کے اس کا بدن بھلا چنگا اچھا بنا کر پھر اسے جنمت میں ہمیں تکلیف داخل کر دیتی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور تو مسلمان ہیں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 آماد نماز رضا ذکا فرض وغیرہ جو کچھ بھی جس پر فرض ہے وہ ادا کرتا ہے اور فرضوں کو بچانے کے اس کے چاروں طرف مستحکبات اور نفلیں اور سنتے ہوں تو یوں سارے ایک نمبر چوڑا سرکل دے دو گے تو بیچ میں وہ ایمان بچ جائے گا وہ جوہر بچ جائے گا اس کو بچا کر دے گیا تو بیٹا پا رہے لیکن خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے میری یقینی فرض میں معاشرہ چھوڑنے کی وجہ سے اگر سزا ہوئی تو سزا یہ ہوتی ہے کہ دھیمے دھیمے آدمی فرضوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دھیمے دھیمے آدمی پھر اور آگے بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ اگر موت پر ایمان باقی نہ رہ تو رہا تو پھر پھر خطرہ ہے کہ مسلمان کہ قبرستان میں دفن ہوا اور قیامت میں کافی لوگوں کے زمرے میں اٹھا اللہ میرے کو تم کو سب کو محفوظ رکھے اس سے اور بلکہ دنیا بھر کے کافی کو بھی اللہ ایمان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 تو جنت پہ اندھیرا ہی ہوگا اچھا چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر ملی تو پوری دنیا سے دس گنا بڑی وہ جنت ہوگی اسی ہزار تمہیں ملیں گے نوکر چاقا ستر بہتر ملیں گی بیوی جنت کے مکان کی اینٹیں سونے اور چاندی کا ان کے جوڑنے کا گالا مشکل تھا جنت کی زمین کی مٹی جعفران کی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 بدل بدل کر نعمتیں ملیں ہوئیں تو جنت میں آدمی کبھی گا نہیں اور جنت کے اندر اللہ تعالی کی زیارت ہوگی اور دیدار ہوگا بازو کو تو دن میں دو مرتبہ اور بازو کو ہفتے میں ایک مرتبہ بازوں کو خوشحالی پیچھے اور اس میں ایسی لذت ہوگی جنت کی کسی نعمت کے اندر وہ لذت نہیں آئے اور آدمی کبھی اگتا گا یہ ساری نعمتیں اسے مل گئیں اچھا قیامت کا دن اس آدمی کے لیے ایسا ہوگا جیسے چندرکاش نماز پڑھنا اس کے بال مطابق جو بےدینی کے ساتھ دنیا میں رہا اور ساری لذتیں اس نے اٹھا لی مرنے کے وقت سے جب سزا شروع ہو گئی خبر کے اندر رکھا گیا تین سوال ہوئے جواب نہیں دے سکا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 और ये बदन जो है बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा जन्नती का बदन तो हो जाएगा साठ हाथ का जन्नती का बदन तो होगा साठ यानी सिक्स थ्री साठ हाथ का विशेष समझा लीजिए साठ हाथ का बदन होगा जो हजरतम का बदन था इसलिए वहां के अंगूर और बेर मटके के बराबर होंगे तो मुंह भी बड़ा होना चाहिए साठ हाथ का हाथ भी होगा تو انگور اور دیر کو منہ میں ڈال के گا بہت آسانی کے ساتھ برابر ہوگا لیکن جان نوی جو بدن ہوگا وہ سات ہاتھ کا نہیں ہوگا اللہ حفاظت کر پائے وہ بدن بہت بڑا ہوگا اتنا بڑا ڈھال اہت کے پہاڑ کے برابر ہوگی پورا جبڑا کتنا بڑا ہوگا انداز لگا ڈھال اتنی موٹی کی تین رات تک چلو تب جا کے ڈھال پوری اللہ حفاظت کر پائے یہ ہوا لمبا چوڑا اس کا بدن بہت لمبا چوڑا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 کھانے کے लिए کانٹے تر دس पीने پینے کے बहुत بہت گرم پانی پیٹ میں جا کر انتریاں کٹ کے گر پڑیں گی پانی اوپر سے بھی بہایا جائے گا گرم تو یہ چمڑی جو ہے جل جائے گی اور اندر کے انتریاں کٹ کے گر پڑیں گی یہ سزا ہے کافی شدید ہے مسلمان کی سے تھوڑی ہٹ اللہ فالن سرما تو وہ سارا قبر حسر سے لے کر تو اخر تک یہ سارا معاملہ اچھا ایک بات میں اس پہ کہہ دوں یہ یورپ ہے بہت سے تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو پریشان کریں گے کسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے آدمی بالکل مٹن میں ملے گیا تو پھر دوبارہ زندہ کیا ہوں گے عام طور سے یہ بات ذہن میں داڑھی جاتی ہے اور خاص کر کے جو لوگ کاجی وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بات زیادہ داڑھی جاتی ہے تو میں اس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 کہ کیسے ہوگا होगा صاحب بازو کے لیے تو چندر کا جماعت پڑھنے کے برابر دن اور بازو با کے لیے لمبا دن के پچاس ہزار سال کے برابر اللہ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں ہے تندرست آدمی نوجوان رات کو سوتا ہے صبح کی آسان ہو جاتی ہے اسے بتا بھی نہیں چلتا راج کہاں کا بوڑھا بیمار آدمی جس کو نیند نہیں آتی اور رہتا ہے وہ پانچ پانچ دن میں گھڑی دیکھتا ہے کہ رات گزرتی تھی تکلیف کا زمانہ لمبا معلوم ہوتا ہے راحت کا زمانہ مختصر معلوم ہوتا ہے ایک معنی فشکی یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کے بعد کے لیے اللہ نے ایسے بنا دیے کہ وہاں پچاس ہزار سال کا دیں دوسرے ایریوں میں ایک ہزار سال کا دیں اور اشکشائی کے نیچے جو ایریا ہوگا اس کا ایک ایریا مومین کے لیے اس کے اندر چندر کا استعمال کرنے کے برابر کی اللہ کے مشکل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 کی لمبائی چوڑائی میں فرق ہو جاتی ہے تو حشر کے میدان کرنے والا خدا اس پر قادر مطلق ہے جس نے آگ کر کے دکھایا وہ تیار کے دن کر کے سمجھا نہیں کی ضرورت ہو گیا ذرہ ہو گیا دوبارہ کون زندہ کرے گا اللہ زندہ کرے گا مشکل کو مشکل ہے اس لیے کہ اس وقت میں جو ہم یہاں بنے بیٹھے ہیں ہم کیا تھا یہ انسان کیا تھا ابھی سوا پانچ فٹ کا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 وہ اللہ ایک تھوڑی جگہ میں بچرے ہوئے سرات کو دوبارہ جوڑ کے جمع نہیں کر سکتا کیا تو ایمان لائے ہم اس پر کے آسرت پہ دوبارہ کر کے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب اس پر بعض بے ایمان یہ ہی کہتے ہیں کہ پھر میری نانی کو زندہ کرا دو حضور کے زمانے بھی میں کہا حضور ایک سب سمانے بھی کہا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 نو مہینے کے ترتیب خدا کی مقرر ہے صحیح ساری معاملے میں مہینے میں بچائے گا اگر وہ اس پر یہ دلیل کرے کہ مرغی جو ہے یہ تو اکیس دن میں دیتی ہے بچہ تو تورت تو ہو کر تین مہینے میں بھی نہیں دے پاتی تو دیکھیے جی اس پر آپ حضرات کو یعنی اس کی بے وقوفی پر ہنسی حصے کہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے ایک کو تو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے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 زندگی پوری کر کے جب مرہ تو یہ بھی بیج ہے انسان کی لاش یہ بھی بیج ہے اس بیج کو زمین میں دفن کر دیا چاہے اسے آگ میں جلا کر راکھ بنا کر اڑایا بہایا آخر وہ راکھ راکڑی تو زمین ہی میں آ جائے تو انسان کے بدن کو یعنی بیج بنا کر زمین میں دفن کیا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 ابا دادا مر گئے پھر بھی زندہ ہو گی ہمارے باد دادی بھی ہڈیاں تک باقی نہیں رہی مٹی گی پہلا جواب دے دی, دی نخری يَوْمِ کہہ دو جو پہلے مچھر جو بادیوں میں رہنے یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے اس دن جو معین دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ قیامت کر دیں گے چوبیس دن بعد سمجھ میں آئے ماں کے پیٹ میں جو بچہ اللہ نے بنایا وہ تین تین اندھیریوں کے اندر بنا ہے یا لائٹ آف کر دو تو کارخانہ بند لیکن ہمارا لائٹ پہلے ہی سے آف ہے اور تین اندھیرے ماں کے پیٹ کا اندھیر بچے بچے دانی کا اندھیر اور بچہ جو ان سے پردے میں جبتا ہوا ہوتا ہے اس جو ان سے کور میں اس کا اندھیرا ان تین اندھیروں میں اللہ نے اس بچے کو بنایا ہم ہمارا آپ اسی سے گزر کر آئے اور اس جنمنگ کے بچے میں آنکھ کان ناک منہ ہاتھ پیر دل دماغ کوجڑی کلیجی دلی پھیپڑا گردہ مسانہ ہسلی، پسلی، کوہنی پنجاب ہتھیلی چار پانچ کنگلیاں تین پورویڑ نہ ہو یہ سب اللہ نے تین تین اندھیری کی کوٹھڑی کے اندر اللہ نے یہ بنایا اپنی قدرت سے ایسا قدرت رکھنے والا یہ خدا ہے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 تو جو چیز اسے دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. جو اسے سنائی دیتی ہے ہمیں تو سنائی نہیں دی حالانکہ وہ بھی اسی دنیا میں ہم بھی اسی دنیا میں ایسے ہی امیائی کرام رحم السلام جو ہے وہ روحانیت کے لائن کے ماہرین ہیں مادری لائن میں اتنا تفاوت ہے نبی ہوتا تو انسان ہے لیکن عام انسان میں جیسا نہیں ہوتا ہوتا تو انسان ہے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 کی بھی حاجت ہوتی ہے کھانے پینے کی بھی, بھی حادثت ہوتی ہے دھوپ کی تکلیف بھی آتی ہے پیاس کی تکلیف بھی آتی ہے اس لیے اللہ نے نبی انسان کو بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلاح سے کہہوایا کہ آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن تب اس سے اگلا اوپر کا درجہ بتایا یو ہلیا انہ الا ہُوا ایک خاص بات ہے میری یعنی نبی کی یہ خاص بات ہے وہ یہ کہ میرے اوپر وہی آتی ہے اور اوپر نہیں آتی ہے بس اب نبی کی نوعیت بدل گیا آن عام انسانوں میں تو صرف انسانیت ہے اور نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت مشریت تامہ ہوتی ہے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 اس کے بغیر پیری نجات کھانا کھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ ایک لڑکا آیا چھوٹا سا چھوٹی عمر کا ہاتھ جانتا بزرگ نے ہاتھ پکڑ دیا ایک وہ لڑکی بہت اس طرف جاتا تھا اور امر کے آزاد کے بارے میں جو بات ہے بھائی بتا دیا کہ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے تو اس کے اندر ہم انتظار اس بات کا نہیں کریں گے کہ ہم کو دکھائی دے تو ہو مر بالکل ہاں جو مرے گا اسے دکھائی دے گا جتنے مر گئے نا ان سب کو دکھائی دے رہا ہے اسے. جتنے مر گئے انہیں سب کو دکھائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا کہ محسوس ہو رہا ہے جو مجرم بندے مرا اسے سانپ کاٹ رہے ہیں فرشتے مار رہے ہیں اور وہ چیزیں مار رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ دنیا میں واپس آؤں لیکن اسے کہا جا رہا ہے کہ اب نہیں ربدی جرود کیا لب ہے وہ واپس کر اللہ کہتا کر دیا اب نہیں دنیا میں تم کو سمجھا جا بہت جو مر گئے وہ تم کو سب کو سمجھ میں آ گیا دعوت کیا ہے جو بات موت پر سمجھ میں آنے والی ہے اس کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا یہ ہے نا بہت پر جو سمجھ میں آ جائے جو مر کے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے ہمیں تو مرنے سے پہلے پہلے پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سمجھانا اس کا نام ہے نا اس کا نام ہے ہم نبی کی بات اچھا دیکھو جو آدمی مرتا ہے نا تو مرنے کے وقت میں تو آدمی مر والا منی جاتا ہے لیکن وہ ایمان دیکھ کر ہوتا ہے اس کی قیمت بھی ہوتی بن دیکھے کا جو ایمان ہے اس کی قیمت ہوتی ہے مرنے کے وقت نے دیکھا خدا کے جی عذاب کو مان لیا کہ میں اللہ کے نبی کو نبی مانتا سچا ہے اللہ کے نبی تو اسے کہا جائے گا کہ تو نبی کی خبر کو نہیں مانا تو نے تو اپنی نظر کو مانا اگر نبی کی خبر کو مانتا تو بغیر دیکھے مانتا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 اب مرنے کے بعد کمزوروں کی باتوں کو سزا ہو رہی لیکن کہا جاتا کہ اب تمہاری کوڑ بھی جاتا جنہوں نے پہلے مانا ان کے ماننے کی قیمت ہے اور دیکھو پکا ایمان والا لگ بنی جی اس کو بے ایمانوں نے مار دیا مر گیا اب اس کی لاش کو جلا دیا بے ایمان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 نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتے لیکن نبی کی زبان غلط نہیں بول سکتی حضور اخبار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام آ گئے ذرا درود شریف پڑھ لیا تھا اور چھوٹے میں چھوٹا درود میں بتا دوں صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلیم کے فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام آیا اس پہ میرے اوپر درود میں بھیجا وہ بقیل ہے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 یہ ترقی کا دور موٹر کا زمانہ بتلا رہے نا یہ کہ ہمارے تیز رفتار ہمائی جہاز بڑے تیز رفتار راکٹ لیکن ہمارے نبی لگی ہے کریم ساسا مجھے اوپر جانے کا وقت آیا تو پہلا مکہ مکرمہ میں پہلا اسٹیشن کو مسجد آسام بیت المقدس اور اس جب اوپر جانے کا وقت آیا تو اوپر جانے میں جو دوسرا اسٹیشن ہوا وہ پہلا آسمان بیچ میں کہیں نہیں تھے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 ابھی ابھی آگے نہیں چلے آگے چلیں گے تو میرنے پر پہنچیں گے اور ہمارے ذریعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس سے چلے ہیں سبحان اللہ نہ چاند پر رکے نہ ملنے پر رکے نہ سورج پر رکے کہیں پر نہیں روکے اگر رکے ہیں تو جا کے پہلے آسمان پر رکے پہلے آسمان پر جا کر رکے اور وہاں کی ساری دیکھیں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 شدی الد پر پہنچے تو وہاں پر جا کے حضرت جبری علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ اس کے آگے تو میں نہیں جا سکتا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا اگر یہ اکثر برتر پرم پروے جلدی ہیم ایک ذنا بھی آگے میں بڑھوں گا جل کے رکھ جب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا سوریہ سب بالکل اوپر دشک وَمَا وَمَا إِنْ إِلَّا جو بات اللہ کے نبی کہتے اپنی خواہش سے نہیں کہتے وہ اللہ کی بہی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے وہ وہی سے بات کرتے ان بھائی شَدِيدُ شدید لومره فاستوى موى بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى تنا كب كوشين او اذنا وफिर اي موها اگے ما اوها ما كذب الفؤاد ما را اتى مارنه وعلم ما يرى ارے جو کچھ وہ دیکھ کر آیا تم جھگڑ رہے ہو واپس تم جھگڑ رہے ہو واپس مشرقی نے مکہ سے تم جھگڑ رہے واپس جو کچھ وہ دیکھ کر آئے ایسی ایسی دیکھ کر آئے جو جمیل نے بھی نہیں دیکھا ایک موقع میں جا کر جمیل نے کیا جس سے آگے بھی نہیں جا سکتا اس سے آگے حضور پاک سرا سن تشریف لے گئے اپنے بدن مبارک کے ساتھ اور وہ جو رہے محفوظ میں جو قلم لکھتا رہتا ہے ہر وقت آئندہ ہونے والی چیزیں اس قلم کے لکھنے کی آغاز کو ہمارے نبی نے سنا اپنے کانوں سے اور پھر اس سے بھی آگے اور بالکل تین تنہا گئے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی کچھ کچھ پتہ نہیں سارے فرشتوں کو کہ اللہ کے نبی اوپر کتنے گئے اور پھر کتنی اوہا گداب دی ما اوہا اب راج دنیا کی جو باتیں وہاں ہوئی ہیں اور کیا کیا ہوئی میرے محترم دوستو حضرت جبریوں کو تو معمولی سمجھ رہے سارے فرشتوں کا سردار ہے ندیوں کا وہی لانے والا فرشتہ اصلی شکل پر آ جائے تو پیر ساتویں زمین پر اور سر ساتویں آسمان سے اوپر اور پر پھیلا دے چھ سو تو زمین آسمان کے بیچ کو ڈھانٹ دے جسمانی طاقت حضرت جبری کی ہے کہ نو ترسرا میں پانچ بستیوں کے نیچے جو انہوں نے پر, پر کو داخل کیا اور اونچا کیا تو اوپر سے مورکے اور کتوں کے اسکول کی آوازیں آ رہی تھی پر اٹھ دیا ہوا. ایک پر کے کنارے میں اتنی طاقت تو چھ سو پروں میں کتنی طاقت پورے بدن میں کتنی طاقت یہ تو جسمانی طاقت اور حضرت جبلی کی روحانی کتنی طاقت حضرت جبلی علیہ السلام جیسا جہلیل و قدر فرشتہ اپنی جسمانی اور روحانی طاقت کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم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 اس روحانی سے جسے فیض اٹھانا ہے وہ دین کا خادم بنے دین کی خدمت کرے تو پھر اس روحانی سے فائدہ اٹھانا حصور پاک شاس روحانی کا فائدہ وہ اٹھائے گا لیکن کب جب آدمی دین کا کام کرے تو پھر یورپ کی فضاؤں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی برکات اور خیرات اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو اور جب یہ مسلمان میں عملی زندگی آئے گی तो लोगों के दिल ऐसे खींचेंगे कि थामे नहीं थम सकते थामे नहीं थम सकते बार कैश मैं तो वो डॉक्टर साहबा की बात कह रहा था कि उन्होंने मुझसे ये बात तो मैंने कहा ना भाई हजूर अक्रम सलासन एक बात बता रहे लोग तय اور میں نے عرض کیا کہ انسان جب مر گیا اس کی رو نکل گئی اب جو سانپ کاٹتے ہیں یا آگ جلاتی ہے یہ جو جنب کی کھڑکیاں کھڑی ہے یہ سب اس کی روح کے لیے ہوتا ہے مرنے کے بعد برزخ میں جو نعمتیں ملتی ہیں جو تکلیف آتی ہے وہ سب روح کو ہوتا ہے اور اثر پڑتا ہے اس کا بدن پر بھی چاہے بدن جس حال میں بدن پر نہیں اثر پڑتا ہے ہوتا ہے روح پر جب وہ روح نکلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتی تو وہ روحانی سات کہاں سے دکھائی دیں گے اور وہ روحانی جنت کا منظر کہاں سے دکھائی دے گا وہ مان کا دکھائی نہیں دے گا راشٹر سامنے اس نے کہا وہ سب بالکل ساری باتیں وہی سمجھ میں آ رہی اور میں ڈر بھی رہا ہوں کہ اللہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہو مرتے ہی یہ ساری باتیں سامنے آنے والی بڑے مردے کو جس وقت ہم چیلتے ہیں پھاڑتے ہیں کاٹتے ہیں تو میرے جو شادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ رشتے کہاں ہیں اور وہ سانپ کہاں ہے اور وہ آگ کہاں ہے اور وہ باغ کہاں ہے وہ سارا ہمیں دکھاؤ یہ مزاج کے طور پر دہنی. تو انہیں مرضا میرا مہمان ہے لیکن میں اس وقت کیا کہا؟ میں نے کہا دیکھو ان کو کی بات نہیں اپنے ماحول میں نہ اپنے ماحول کے بغیر میں سمجھ نہیں سکیں گے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھ ایک بات پر کروں وہ آدمی مر گیا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آلم مرزہ میں ہو رہا ہے وہ تمہیں یہاں کہاں دکھائی دے گا بدن تمہارے سامنے ہے لیکن اس کے ساتھ جو سانپ یا آگ یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو آلم برزہ میں ہو رہا ہے کنیکشن اس بدن سے ہے لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں کے اندر بھی دکھائی نہیں دیتا ایک آدمی ہاتھ دیکھ رہا نعمت ہے مر گیا اس کے ساتھ جو ہو رہا وہ سندھوں کو کیسے دکھائی دے گا میں نے دکھائی نہیں دیتا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں آدمی جو کھانا کھاتا ہے تو پیٹ پہ جا کر کیا بنتا ہے انہوں نے موڑی صاحب ایک حصہ جو بنتا ہے شوگر, شکر ایک حصہ بنتا ہے سولٹ نمک ایک حصہ اور ایک حصہ ملتا ہے آئی رنگ یعنی لوہا یعنی بنتا, بنتا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے میرے بدن کے اندر سے ایک چمچ شکر کی ایک چمچ دمک کی ایک چمچ ایک پیاری اس کی چونے کی اور ایک سریا لوہے کا نکال کر مجھے بتا میں ڈاکٹر جو شریف باندھ تھا اسے کوئی شخص نہیں تھا نہیں اسے ستا نہیں والے ستا رہے تھے तो मैंने थोड़ा उसे हीट किया थोड़ा उसे समझाएगी तुम्हें कोशिश की साफ हम सोच में पड़ा <laughs> तो उसने क्या मरीज है, तो हम नहीं दिखा सकते तो तुम्हें है तो सही ना ऐसा तो नहीं कि दिखा नहीं सकते तुम है नहीं मन सब है दिखा तो नहीं, तो नहीं, नहीं। तो देखो तुम डॉक्टर इस दुनिया में मैं मरीज इस दुनिया में नहीं? اب میں نے کہا شکر دو قسم کی ہے ایک انسان کے باہر ایک انسان کے اندر ایسے نمک ایسے لوہا ایسے, ایسے چونا ایک اندر ہے ایک باہر باہر والا تو دکھائی دیتا ہے اندر والا <تصفح> دکھائی دیتا یہ ٹھیک ہے میں نے کہا اسی طریقے سے سانپ اور آگ اور باغ ایک تو ہے عالم دنیا میں اور ایک ہے آلمی بن زخمہ جو عالمی دنیا کے سانپ اور آگ اور باغ ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے اور جو عالم برزخ میں ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جیسے آپ ہمارے اندر کا شوٹ دکھا نہیں سکتا تو ایسے ہم آل میں کا سانپ اور باپ یہ ہم دکھا نہیں دکھا نہیں سکتے اب رہا یہ کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اندر نمک اور شکر ہے ہے نا بتاؤ کہاں دکھا تو سکتے لیکن دی یہ کیسے معلوم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر یہ فن سے معلوم ہوا تو ہم آپ کی بات پر اعتماد کریں گے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 اس لیے جیسے تم اندر کا چونا نہیں دکھا سکتے تو ہم آج ہمیں بردخ کا آگ نہیں دکھا سکتے سانپ نہیں دکھا سکتے اور ہم باغ نہیں دکھا سکتے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کام پکڑ لیے اور کہا بڑے صاحب ایسی بات تم نے کہہ دی کہ بالکل میری سمجھ میں آ کہ مرنے کے بعد بڑے مناسب ہونے والے ہیں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 ہائی جہاز اڑا کر دیکھا جنت اور دوزخ ہم کو دکھائی نہیں دیتی عام طور سے ایک بات کانوں پر پڑتی رہی میں مختصر سی بات سمجھا ماں کے پیٹ میں بچہ چاند اور سورج کو تلاش کرے ملے گا دنیا کے پیٹ میں انسان جنت اور دوزخ کو تلاش کرے نہیں ملے اس بچے کو کیا کہو पेड़ से बाहर आ और देख तो हम भी कुछ कम समझ को क्या कहेंगे hmm. मरकर दुनिया से बाहर जा और देख लें mm. बहुत नदी चोरी इंजेक्शन कैप्सूल रूहानी कैप्सूल और मैं बताऊं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 और वो हुम समझा एक मिसाल और दे दू मछली का शिकार करने के लिए शिकारी गया पाव केलो की मोटी कांटे के अंदर डाली और उसने समंदर में डाल दिया दस केलों की मोटी मछली आई उसने पाव केले की मोटी देखी तो वो समझी के बहुत बड़ी न्यामत मिली अब ये मिसालें फर्जी फर्ज करो उसे कुछ समझा اس نعمت کے بعد مصیبت ہے جیسے ہم لوگوں کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ سو جھوٹ رشوت دھوکہ غبن وغیرہ جو ہے ظاہر میں نعمت ہے کہ اس کے بعد مصیبت ہے بہت بڑی مصیبت ہے اور وہ مصیبت ہے جہان وہ مصیبت ہے آزاد قبل آدمی تو دکھائی نہیں دیتا اس میں آدمی جیری ہو جاتا ہے تو اس مچھلی کو بھی کہا کہ اس کے بعد مصیبت ہے تو وہ مچھلی کہتی وہ مصیبت کیا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتی اور نعمت تو دکھائی دیتی ہے हाजिर नियमत गायब मुसीबत की वजह से नहीं छोड़ी जाती समझाने वाले ने समझाया कि बड़ी मुसीबतिया बताओ क्या है समझाया इस गोश्त के अंदर है कांटा इसमें फंसेगा तेरा मुंह फिर तुझे समंदर के बाहर निकाल के रखेगा कश्ती में ले इतना बड़ा छोड़ा लाकर तेरे बीस टुकड़े आध्यादे के बनाएगा कड़ाई में रखकर भूलेगा दस्तरखान बिछाएगा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 وہ مچھلی سمندر کے اندر کبھی دیکھا نہیں اسے نہیں مانو اب وہ یہ کہتی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں اس کا ریسرچ کروں گی اب وہ ریسرچ سمندر میں کر رہی ہے اور آئی اور اس نے کہا کہ سارا سمندر چھان مارا میرے کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا نہ کڑائی نہ دسترخوان نہ شکاری دو سو انگلیوں میں سے ایک انگلی دکھائی نہیں دی چھ سو چالیس دھاتوں ایک دھان دکھائی دلی کی آواز میں مجھے سنی ہی نہیں تھی نانیوں دادیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا سن تو رہے ہیں سینکڑوں سال سے ہم بھی آج تک دیکھا ہم نے بھی نہیں واقعی میں وہ درد کے ساتھ اشاروں کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تم لوگ یوروپ میں ہو اور اللہ تمہارے ہاتھ اسلام اسلام کر رہے میں سمجھانے کی کوشش کر تم تو سمجھے ہو اللہ کا شکریہ تمہارے دلوں میں یقین ہے لیکن تمہیں اللہ کی دین کا دائی بنانا ہے تمہیں اللہ کی دین کا داعی بنانا ہے اور تمہیں پورے مغربی مشرقی ملکوں میں تم سے دین کا کام دینا ہے اس لیے میں تھوڑی سی چیزیں تمہیں دے رہا ہوں کہ تاکہ ان چیزوں کو لے کر تم جاؤ اور ہر جگہ تم اللہ کی دین کی بات کرتی <تصفح> یعنی عام طریقے سے سمجھا سکتا بالکل دکھائی نہیں اور دکھائی دے بھی نہیں سکتا <تصفح> میرے محترم دوست اس سے کہا گیا کہ جہاں تلاش کر رہے وہاں نہیں وہ تو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 दुनिया के इंसान अंधे हैं तुम कहोगे बोली साहब आंख तो खुली बेशक है जमीन आसपास चांद छे वगैरह आपको दिखाई देता है अंधा उसको नहीं कहते है जिसे बिल्कुल दिखाई न दे कुछ दिखाई दे कुछ दिखाई न दे वो भी अंधा है चांद देख, देख भाई वो दरख्त है वो बादल इसके बीच में चांद उन्हें दरख्त बात देख रहा चांद मेरे में दिखाई नहीं देता बहुत देर तक कोशिश मेरे में दिखाई नहीं देता تو پھر آدمی غصے میں آ کے آ کر کے جب اندھی دیکھنا بول رہا چندر کہانی کا اس مانا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہیں ان کو اللہ دکھائی نہیں دیتا فرشتے دکھائی نہیں دیتے جنت دکھائی نہیں دیتی جلض دکھائی نہیں دیتی قبر کا اللہ پر رحمت دکھائی نہیں دیتی حقائق ہے وہ دکھائی نہیں دیتے جو دکھائی دیتا ہے بحقیقت میں تو ساری دنیا کے انسان اندھے ہوئے نہیں ہوئے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 ایسا ہوتا ہے بیدی. دوسری بات یہ کہ اس کی دنوں میں لوگ ہیں اس کی محبت نہیں ہوتی بلکہ عداوت ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ اس کی ہر چیز میں بے برکتی ہوتی ہے جمعے کے دن تنخواہ ہوتی ہے سارے قرضے چکا دیتا ہے سنیچر افطار کے دن سارا خرچہ ہو جاتا ہے اور پھر پھر اسے پھر پردے لینے شروع کر دیتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے تلقی اور ہم کہتے ہیں تنزل یہ ہے بے برکتی بے دین کے لیے بے برکتی چوتھی بات یہ کہ بے دین آدمی کے جب مسئلہ پہ اٹک جاتا ہے تو دعا کی طرف اس کا دل نہیں چلتا ظاہر اسباب میں گلستا چلا جاتا ہے یہ چار نبوشتیں بے, بے دین پر ہیں اور وہ چار برکتیں دین وادے کے لیے ہیں اس لیے اب میں تشکیل پر آ رہا تو ہو تو آ جاؤ ہاں بالکل تو گندی چاہیے زیادہ لمبی بات نہیں ہے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 لیکن برکت کو اگر دیکھنا ہے تو پہلی سبھی والوں کی طرح ہم دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کریں اور کاروباری اور گھریلو لائن کو بقدرے ضرورت کریں دین کے کام کو اپنا کام بنا بنانا یہ بات تو یاد رہے اگر دین کے کام کو کام بنا لانا مقدر کی جو دنیا ہے وہ کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ اگر دین کے کام کو آپ نے کام بنا لیا اور کاروباری گھریلو لائن میں بقدر ضرورت لگے تو مقدر کی دنیا آپ کے کہیں نہیں جائے گی یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ میں ہوں. اور اگر بھائی دین کے کام کو کام نہیں بنایا دین کے کام کو آپ نے کام نہیں بنایا برگے کھانے کمانے کو کام بنایا کاروباری اور گھریلو لائن کو آپ نے کام بنایا تو بھی ایک بات میری یاد رکھنا جتنی مقدر میں خدا نے دنیا نک رکھی ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گی خوب یاد رکھنا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 اور کسی کے مقدم میں لکھ دی جی ہے دان مثلاً تو کون سا آدمی کیا لکھوا کے آیا وہ مجھے کچھ نہیں ماننا لیکن دیم کے اوپر کبھی ہاتھ مت ڈالنا ایک آدمی نے دوسرے کا بھی چلنا لکھوا دیا دوسرا تیسرا کہنے کا مت لکھوا یوں ان کا کیوں ان کا میں جب چلنے میں گیا تھا نا میری بھینس مر گئی تھی یا <laughs> اللہ اگر بھینس مر جائے تو بھی تبلیغ کے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 تو ایسے ہی اگر یہ دنیا اس کی طرف کر دیا اپنے پیٹھ اور اللہ کی طرف کر دیا منہ اور جیسے اللہ کہتا ہے فطیح اللہ اللہ کی طرف دوڑو تم اللہ کی طرف دوڑنا شروع کیا اور اللہ کی طرف تم دوڑے اور زور سے دوڑے تو میری بات پہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا جو ہے نا تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی ویلو بالکل اور اگر تم نے منہ کر دیا دنیا کی طرف اور دوڑے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 گئے تو پھر دنیا کے لیے مل گیا دین یعنی باقی بہت بڑی خدا خدا کی طرف سے بڑی عنایتیں ہم پر تم پر باقی سے یعنی باپ دادا جی یہاں آ کے بسے کائتے نہیں بسیں اور اس وقت اللہ نے کون سی نعمت دے دی اتنی بڑی نعمت مل گئی خدا کی دین کا کام مل گیا یہ تو خدا کا شکر کر دی گیا چیزیں بہت یہ دنیا والے جو ہیں پوری پر میرے پرچر کرنا چاہتے میں تو میں دم بھی چھڑاتی ہوں جب میری دم چھٹتے قریب ہوتی ہے تو دنیا دار لوگ کسی نے ایک بال نوچ لیا کسی نے دوسرا بال نوچ لیا تو ان دنیا داروں نے میرے بال نوچ نوچ کے میری دم گنجی کر دی <laughs> <laughs> تیرے دانت کیسے ٹوٹے تو ان مگر اللہ والے تھے وہ کی طرف دوڑتے رہتے میرے حکومت میں پیچھے پیچھے دوڑوں تو میں ان اللہ والے کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہتی ہوں بالکل قریب ہو جاتی ہوں تم اللہ والے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 یہ کچھ دین کے ساتھ ساری بات میں بتا رہا ہوں جو اصلی دین ہو یہ یاد رکھ رہا بھائی جو اصلی دین ہو نکلی دین پر یہ باتیں نہیں ہے بھائی ویجیٹیبل دین پر یہ باتیں نہیں ہے جیسے ویجیٹیبل گھی اس میں وہ طاقت نہیں جو اصلی گھی کے اندر ہے اصلی دین پر ہے ساری بات بنا کہو گے کہ وہ فلاں آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی بہو تو دن میں نہیں اور فلاں آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی کوئی برکت نہیں اور تھوڑا عدلی دین کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ تم لوگ ہیں ہمیشہ یاد رکھو میری بات اصلی دین کے بارے میں ہے یہ بات اصلی دین ہونا چاہیے نقلی دین محطن. اب تم لوگوں کو بولے سب اصلی دین اور نقلی دین کا کیسے پتا چلے وہ میں بہت آسان بتا دوں اصلی دین کے کیا مان دین کا کام کرنے والا دین کا کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی کوئی غارضہ ہو بس تو اصلی دین بن جس ٹیم کے کام کرنے میں نسبت اللہ کی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پانی بنایا اس کے اگر زمین رٹ دی گوا ڈول ہونے لگی اس کے اگر پہاڑ رٹ دی پہاڑ جب رٹ دیے تو جم گے فرشتوں کو تعجب ہو بہت بڑی طاقت ہے پہاڑ بڑی طاقت ہے پہاڑ فرمایا کہ فرشتوں نے کیا اللہ نہیں کہ پہاڑ سے بڑی طاقت تو نے پیدا کی آپ کو بھی بجھا دے ان کے پانی ہے بڑی طاقت ہوا بادل کے پانی کو لے کر دوڑے کیونکہ ہوا سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے داہنے ہاتھ سے کھجور کا ٹکڑا کسی مسکین کے ہاتھ میں رکھے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے یہ سب سے بڑی طاقت ہے اب بڑی حیرت ہے کہ کھجور کے ٹکڑے میں کہاں سے طاقت آئی آگ میں ڈال دو تو جل جائے پانی میں ڈال دو تو جل جائے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 من کے ذریعے آپ بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا لیکن کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے آپ بھی جہنم سے بچ سکتا ہے یہ تقار وش کے تو ملا نسبت ہونی چاہیے بھائی یہ بات یاد رکھیو دین کا کام کرنے والوں میں نسبت اللہ کی ہونی چاہیے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اگر دنیا کی غرض آ تو پھر وہ نقلی دین بن گیا پھر تو شہید سخی قاری بن کے بھی دو سو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 ساری دنیا کے انسانوں کی جانوں سے ایک ایمان والے کی جان کی اور سارے ایمان والوں کی جانوں سے ایک صحابی کی جان کی سارے صحابہ کی جانوں سے ایک ندی کی جان کی اور سارے ندیوں کی جانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیوں تھی جو سب سے زیادہ قیمتی جان ہے حضور کی یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے करते کا کام کرتے کرتے میں اپنی جان دے دوں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 جہنم کی طرف جا رہے ہیں کیا اس کے لیے کاروبار اور گھر بھی نہیں چھوڑے جا سکتے سوچنے کے میں نے آپ حضرات کو میں سوچوا رہا ہوں اور آج تو اتنی تکلیفیں بھی نہیں آج تو اتنی تکلیف دین کے کا کام کرنے والوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں آج تو اتنی تکلیفیں بھی نہیں. تو یہ تو سوچو کہ جس دین کے کام کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اتنی तथी तथी سے اٹھائی ہوں آج وہ دین ہماری نظروں کے سامنے اجڑتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے دلوں کو اس کا کوئی فکر نہیں میں کہتا ہوں ذرا تمہیں نام لکھوانا ہو تو لکھو میں لکھوانا ہو ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں میں کہتا ہوں ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ یہ دعوت کا کام جب اس امت کے اندر چالو تھا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 میرے محترم दोस्तों اللہ کا دن پورے آنند کے اندر اجڑ رہا ہو اور ہمارے دنوں میں اس کا کوئی دن نہ ہو آج اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے تیری بیوی کی انتڑی کے کی اندر کینسر کی بیماری ہے گھر پر آ کر دیکھو آدمی کتنا روتا ہے ہائے میری بچی جوان ہوگی اس کی شادی پہ کیا ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا آدمی روتا ہے नहीं کہتا नहीं ہوں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 اور ایک بےان آتا تھا اور پیچھے سے دھول لے کر آپ کے اوپر یوں ڈال دیتا تھا یہی دن کا کام تو تھا آگے سے کاخر آتا تھا اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوپ دیتا تھا اسی دین کے کام پر آپ کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے آپ کی کمر مبارک کے اوپر اجڑی رکھی جاتی تھی آپ کے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 رومان کو تر کر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر کو صاف کرتی تھی اور روتی تھی اور حضور اکرم سرسرم کہتے تھے کہ میری بیٹی تو ڈر جس مبارک دین کے لیے اتنی تکلیفیں ہمارے ندی نے اٹھائی نو نو گھروں میں دو دو مہینے تک آگ نہیں جلی ہجور اور پانی پر گزارے ہوئے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 چہرے پر مارا گیا اور چوکے سے مارا گیا کیا یہ مجرومیت گھری جا سکتی ہے کیا یہ بات گھری جا سکتی ہے کہ یہی وہ مکہ ہے جس کے اندر سوریا اکرم سرسن کی دو دو بیٹیوں کو تلاک پڑی ہے اسی دین کا کام کرنے کی وجہ سے یہ وہ مکہ ہے جہاں رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکلنا ہوا تھا یہاں تک جبکہ بیٹیوں تک کو ساتھ نہ لے جا سکے ہر مدینہ منولہ جب پہنچے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 تو میں یہ وادل کر رہا ہوں کہ جس مبارک دین کے لیے اتنی قربانیاں ہمارے نبی نے بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے آخری رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تیمارداری میں ہے یوں کہہ رہی ہیں کہ میں تیمارداری کر رہی ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چیار جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں تھا اور سکرات کا یہ وقت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 پروگرام منسوخ کر دیا دین کا تقاض آیا نکل پڑے تم کا باغ پر کھجورے کھیتیوں میں سے کاٹ کاٹ کے باغوں میں سے گھر جانے کا پروگرام تھا منسوخ کر دیا دن کے کا کام کا تقاض آیا جلدی بدر کے اندر تجارتی کافلے کو گرفتار کرنے کا نظام تھا لیکن سامنے زیادہ کام آ گیا اسے منسوخ کر دیا اپنے نظام کو دوسرے کام میں لگ گئے اللہ کی مدد آ گئی تو اس وقت میں آپ حضرت اپنے نظام کو منسوخ کر دیں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 لکھ بھائی کیا نام کے حاجی غلام حسین صاحب کہاں سے بدلے سے اللہ قبول فرمائیں ایسے ہی بولتے رہو لکھ لو اور بولو بھائی اور بولو صرف اجتماع میں آئے چار مہینے کا ارادہ کر اور نکل جاؤ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 इस لیے بھی جس کام کے لیے تشریف آبی ہوئی وہ کام ہوتا ہوا جب دکھائی دیتا ہے تو زمین پہ بشاشت آتی ہے کیا نام بھائی بات کرائٹ سے چار مہینے پہ اللہ سکون فرمند اور فرما بھائی ادھر سے بھی بتاؤں ادھر سے بھی بتاؤ اور بولو بھائی جب وہ سکون جب چند ہی منٹ کی ہے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 کل سے اس وقت پہ اس میں ختم بھی ہو چکا ہوگا جماعتیں روانہ بھی ہوئی ہے کیا نام صلاح الدین متوز صاحب کہاں سے لندن سے جی سرکاری چار مہینے ایک چلانا تھا چار مہینے کریں گے ان شاء اللہ اور بھائی جلدی جلدی چند منٹ میں ہم ہیں دو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 شروع میں تو یوں ہی نام آتے ہیں پھر ان شاء اللہ آخر میں ہتہ بنا بنا کر اور لوگوں کو ترغیب دیں گے ابھی ہفتے بنا کر ترغیب دینے کا وقت نہیں تو حضرت کے بیان کے بعد ہوگا انشاءاللہ اب سارے حضرات گراج جم کر بیٹھ جائیں سارے بیان دوسرا شروع ہو جائے تو جلدی لکھوا دو والا حضرت کے بیان کے بعد لکھوا دینا بھائی صاحب. <laughs> www.atab league.com the revival